کو نماز الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رد الله امرا سمع مقالتي فحفظها ووضعها كما سمع واداها كما سمعها بشراہلی سدری و, و سرلی امری وحل العقدم السانی قہو قولی سبحان کلا الاما الم تنا ان كا انتلاح اسلامی بھائیوں نوجوانوں اور دوستوں یہ ہم سب کے لیے انتہائی شرف کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا ہے یقیناً وہ لوگ جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم دعا ہے جسے میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو تر تازہ رکھے جو میری بات کو سنے پھر اس کو اپنے دل میں اپنے سینے میں محفوظ کر لے اور پھر اس کو جیسے سنا ہے ویسے ہی اس کو دوسروں تک پہنچا دے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے خوش و خرم رکھے جو میری بات کو میری حدیث کو سنے اور اپنے سینے میں محفوظ کر لے یاد کر لے اور پھر جیسے سنا ہے بغیر کمی اور زیادتی کے ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے بڑے ہی شرف کی بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں اور پڑھائیں اور یہی ہماری زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اور ان کے شاگردوں نے دین نے محدثین نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی شرح کو پہنچانے کے لیے بے انتہا کوششیں کی کبھی سلسلے میں موقع ملا یا کسی پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کیا کوششیں انہوں نے کی ہیں تو آج سے ان اللہ تبارک و تعالی بڑے زمانے کے بعد ہماری خواہش تھی کہ درس حدیث یا احادیث نبویہ اللہ صاحبہ السلاۃ والسلام کا درس اور اس کی شرح شروع کی جائے آج اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آغاز کا موقع مجھے نصیب فرمایا ہے میں اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہوں اور ہم سب کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے آج کے درسے میں انشاء اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا اہمیت ہے کیا مقام ہے کیا درجہ ہے اس پر میں روشنی ڈالوں گا اور پھر اگلے ہفتے سے آپ شریک ہونے والے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بلوغ المرام ایک کتاب ہے حدیث کی جس میں حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے مختلف کتب احادیث سے اور اس کے ترجمے بھی مختلف زبانوں میں دستیاب ہیں اگر اردو میں کوئی ترجمہ دار السلام کا چھپا ہوا رکھیں اپنے ساتھ میں تو زیادہ بہتر ہے اور میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو عربی زبان سے قریب قریب لے کر کے چلوں عربی زبان کے الفاظ اور معنی اور اس کی کچھ ہلکی سی معلومات آپ کو دیتا چلوں تاکہ کم از کم کچھ نوٹ سے آپ تیار کر لیں اور اس کی روشنی میں کچھ تو سمجھ بوجھ کی جو ہے یا کچھ بوجھ سوج بوجھ کی کچھ تھوڑی سی ایک قدرت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو آج میں یہ پیش کروں گا کہ سنت نبویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا اہمیت اور کیا مقام ہے کیونکہ جب تک سنت کو ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے ساتھ میں نہیں رکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو قرآن سمجھنے کے لیے نہیں پڑھیں پڑھائیں گے تو میرے بھائیوں ہمیں دین نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے سنت کا کیا مقام ہے ذرا سا قرآن کریم کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور مخالفت سے روکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے مخالفت سے روکا ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دے ان میں اطاعت کرو جن باتوں سے روک دے ان سے رک جانے میں اطاعت کرو اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے میں مخالفت نہ کرو آپ کی روکی ہوئی چیزوں کو چھوڑنے میں مخالفت نہ کرو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایل لدینہ آمن اپ اللہ واتی اور رسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو سور محمد کی آیت نمبر 33 اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان دونوں کی اطاعت کو چھوڑ کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو اسی طرح سے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا من فقت اپلتے فقد فقط اللہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے صحیح معنوں میں کس کی اطاعت کی اللہ کے میں نے جس رسول کو بھیجا اس رسول کو کے بارے میں یہ امت کو حکم دیا کہ رسول کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے تو رسول کی اطاعت نہایت ضروری ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول کی اطاعت کریں گے تو کن بار کن چیزوں میں رسول کے اطاعت کریں گے آپ کی احادیث اور آپ کی سنت کے سلسلے میں اطاعت کریں گے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام کیا ہوا کہ گویا کہ سنت پر عمل کرنا سنت کو ماننا آپ کی احادیث مبارک کو مبارکہ کو پڑھنا پڑھانا عمل کرنا دوسروں تک پہنچانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر ساتھ ہے وما آتا کو مر رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو وما نہا کمان ہوں اور جن چیزوں سے روک دیں رک جاؤ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ایک حدیث بیان فرمائی کیا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات ولمتنمام سات ولفلاتی حسنی المغیر اللہ کی لانت ہو اللہ کی لانت ہو گدنا لگوانے والی عورتوں پر اور جو گدنا لگائے گدنا سمجھتے ہیں آپ جی ہاتھوں میں یا کہیں پر جو ہے سرمے سے بھائی کر کے کالے رنگ کا نشان لگایا جاتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں ہاں ٹائٹوز یا ٹیو اس کو کہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ مکہ اور حرم شریف اگر آپ جاتے ہوں گے تو بہت سارے مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں خاص کر کے ادھر کے لوگ جو ہے افریقہ کے بہت سارے مسلمان جو ہے عورتیں اپنے چہرے پر ہاتھ میں یہاں وہاں یہ گدنا گدواتے ہیں نشانات بنواتے ہیں ان ایسا کروانے والی والی عورتوں پر خصوصاً عورتیں زیادہ کرواتی تھی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اسی طرح سے ابرو کو یہ جو ابرو ہے اس کو باریک کرنے والی عورتوں پر اور کرانے والی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لالت بھیجی اسی طرح سے دانتوں میں شگاف اور حسن و زیبائش کے لیے دانتوں میں جو ہے جگہ بنوانی والی عورتوں پر کہ مشین سے یا کسی آلے سے ریت کر کے زبا یہ داتوں میں تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا شگاب بنوا لیتے ہیں جگہ بنوا لیتی ہیں عورتیں تاکہ اس نے ان کے حسن میں اضافہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لانت ایسی عورتوں پر ہو جو یہ کام کرواتی ہیں کیونکہ یہ اللہ کی پیدائش میں اللہ کی خلقت میں تبدیلی پیدا کرنے والی ایک عورت کو یہ پتا چلا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے ہمیں تو کہیں نہیں نظر آیا قرآن میں کہ اللہ تعالی نے لانت بھیجی ہو اللہ تعالیٰ نے لانت بھیجی ہو ایسا ایسا, ایسا کام کرنے والیوں پر پورا قرآن شروع سے لے کر کے ہم نے آخر تک پڑھ لیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے کیونکہ قرآن ہی میں ہے اس بات کا ثبوت قرآن ہی میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ لانت بھیجتا ہے کیسے آیت پڑھی جو میں نے ابھی آیت پڑھی وما آتا کم رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے روکیں ان سے رک جاؤ تو اللہ تعالی نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر بات کے بارے میں ہر ہر فرمان کے بارے میں ہر ہر قول اور فیل کے بارے میں فرما دیا جو کچھ دے تو جو کچھ دے تو یہ ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ دے اسے لے لو لہذا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہیں کوئی عمل کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور سے اس کا ثبوت ہے کیونکہ یہ آد بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں سے جن جو, جو آپ کو تمہیں دیں اسے لے لو اور جن باتوں سے روکے اس سے روچھا جاؤ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اور آپ کی فرما برداری پر اور آپ کے حکم کو مان لینے پر قرآن کریم میں اللہ تبارک مطالعہ نے ابھارا ہے سنیے ذرا سا آئے سور آزاد کی ہے کہ وما ماکان کل بھی آپ لوگوں نے سنی ہے وہ مکان علی مکمن ادا قد اللہ کہ کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول اللہ ادا قد اللہ و رسول جب اللہ کوئی فیصلہ دے دے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دے تو وہ اپنی طرف سے اپنا کوئی اختیار اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے میں شامل کرے یہ انہیں اختیار نہیں دیا گیا ہے اس سے کیا پتا چلا اللہ فیصلہ کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے اللہ کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دونوں ایک ہے اور من جانب اللہ ہے لہذا اس کو ماننا پڑے گا اور اللہ تعالی نے فرمایا و مئی اللہ فقد بلالم مبینہ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں داخل ہو جائے گا کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جائے گا اسی طرح سے سور نشا کی بڑی مشہور آیت بار بار سنتے ہوں گے پلاورب کا کل بھی یہ پیش کی گئی کہ تمہارے رب کی ربوبیت کی قسم کے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو اپنے معاملے میں اختلافی مسائل میں آپ کو اپنا فیصل اپنا فیصلہ کرنے والا اپنا حکم اور جج نہ مان لیں اور پھر آپ کے دیے ہوئے فیصلے کے سلسلے میں دل میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں وہ یہ و تسلیمہ اور بسر و چشم اسے قبول کر لیں آپ کے فیصلے کو مان لے اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں یہ کس کی اہمیت ہے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے قول اور فیل کی یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ اور, اس کے رسول اور کے معاملات میں اختلافی مسائل میں اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ لیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لیا جائے اور اس کو بسر و میں مان لیا جائے قبول کر لیا جائے کیوں اسی لیے اس لیے کہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہی ہے سور نجمی کی آیت ون بسم اللہ رحمٰن الرحیم و نجم ہوا ماں و صاحب کو آگے اللہ تعالی نے فرمایا وما الحوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنی خواہشات نسل سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں ان ہوا اللہ آپ کا فرمان آپ کا کال آپ کا عمل آپ کا فیل اور آپ کسی بات کو اگر ثابت اور باقی رکھیں تو یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے وہی ہے تو گویا کے قرآن بھی وحی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کیا ہے وحی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے بلکہ ایک فرقہ بن گیا اہل قرآن کا اور قرآن کو جو ہے قرآن ہی کو مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نظر انداز کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو آگے اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسے لوگوں کے سلسلے میں پیشین گوئی بھی موجود ہے کیسے لوگ ہاں آئیں گے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کریں گے اس سے ایراض کریں گے اس سے منہ موڑیں گے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حرام کر دیں وہ گویا کہ کس کی طرف سے حرام کیا کی گئی وہ چیز اللہ کی طرف سے اور جس چیز کو حلال کہیں وہ کس کی طرف سے حلال کی گئی ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ اور آپ کی یہ ذمہ داری اور آپ کی یہ صفت بیان کی ہے اللہ تبارک و نے قرآن کریم میں اور یہ بھی بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر کے نہیں پیش کرتے ہیں اگر اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر کے پیش کرتے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برپاؤ کرتا اس کا بھی ذکر سورہ حقہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ولاق نا بابل اقابل اہل مکہ کہا کرتے تھے کیا بکول شاہد قرآن نے اس کا رد کیا کہ شاعر کا قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جاد... کے... کو جادوگر اور آپ کے قول کو جادو کہتے تھے اللہ تعالی نے ان آیتوں کے بعد فرمایا اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کہنے کے تمہارے خیال کے مطابق اگر وہ بعض باتیں گہ کر کے ہماری طرف منسوخ کر دیتے تو ہم کیا کرتے لاقد نامن بلی یمین تو ہم انہیں اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے ثم لپا نا من پھر آپ کی شہ رگ کو کاٹ دیتے علیہ نا بابلا کابل لخد نا من ہو بلی امین سم لپا نا من الوطین من احدین انہو حاجین کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی سے انہیں روک نہیں سکتا اتنی سخت انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ ٹھوس ثبوت پیش کیا اور فرمایا کہ اگر ایسا ہو جاتا جیسا کہ تم خیال کرتے ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا مل جاتی معلوم یہ ہوا کہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز میں ہی کیا بار بھی اپنی طرف سے کوئی شریعت کے اندر دین کے اندر داخل نہیں کیا جب اللہ کی اجازت ہوتی تھی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تھے کسی چیز کو حلال کرتے کسی چیز کو حرام کرتے آگے دیکھیے سورہ ایک اور آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر انتیس ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ قاتل الدین ان لوگوں سے کتال کرو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ولا ما رم اللہ رسول دیکھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر حرام کیا اس کو حرام نہیں مانتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حرام کیا تو اس کو نہیں مانتے ولادیندین الحق من الدین ات الکتاب اور دین حق کو نہیں مانتے چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یہاں تک کہ اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں زلیل ہو کر کے تو ان کا راستہ چھوڑ دو یہاں پر بات کیا بات بتائی گئی ہے کہ حرام چیز کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر دے اس کو حرام نہیں مانتے ہیں تو یہ آیتے ہیں میرے بھائیوں عزیزوں جن, جن سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو حلال کرے تو وہ بھی منجان اللہ ہے تو اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی حدیثوں کی اہمیت کا اندازہ ہوا بہت ساری حدیثیں بھی اس سلسلے میں ہیں اس سلسلے میں حدیثیں بھی ہیں ایک آیت میں اور چلتے چلتے پیش کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لقد من اللہ علیہ مومن اللہ تبارک و, تعالی نے, مومنین اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان کیا اس بار سفیم رسول المن کہ انہیں میں سے ایک رسول بھیجا یتلو علیہم آیات ہی جو قرآن کریم کی ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے یتلو علیہم آیات ہی وہ اور ان کو پاک و صاف کرتا ہے وہی الب الکتاب اور انہیں کتاب کی یعنی قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے وہ نبی اور والحکمہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے تمام ائمہ صحابہ اور مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حکمت سے مراد کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے مَا كُنَّ مِن آیات اللہِ <بَلْحِكْمَة> کہ تم یاد کرو ان آیتوں کو جن کی تلاوت تمہارے گھر میں کی جاتی ہے ازوال مطرات کو یہ نصیحت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا ذکر کرو ان کو یاد کرو اور حکمت کو یاد کرو حکمت سے مراد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا تو قرآن کے اندر یہ باتیں آئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نازل کیا تو قرآن کریم کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے قرآن کریم کی شرح کرنے کے لیے قرآن کریم کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کو دی کس کو دی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انزلنا عَلَيْكَ کل إِلَّا اللہ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ ان کے سامنے ان کے اختلافی باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیں اور دوسری آیت ہے وہ انزل الذِّكْرَ کا ذکر میں نے قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں سے اس قرآن کریم کو کیا کریں بیان کریں وضاحت کریں سمجھائیں کھول کھول کر کے اس کو سمجھائیں بتائیں اور یہ کام کس نے کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو قرآن کریم کی شرح کیا ہے حدیث ہے اگر ہم قرآن کو صرف لے لیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ایک جانب کر دیں چھوڑ دیں یا حدیث کی اہمیت نہ سمجھیں یا قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا حدیثوں کا صحیح حدیثوں کا سہارا نہ لیں تو میرے بھائیوں قرآن کا سمجھنا قرآن کا سمجھنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ قرآن کریم کے اندر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر طور پر حکم دیا ہے قرآن کریم میں کہیں کسی جگہ پر مختصر مجمل طور پر بات ذکر کی قرآن کریم میں کہیں جو ہے اشارے میں بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض کا جتنے فرائض کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کسی کی تفصیل قرآن کریم کے اندر آپ کو نہیں ملے گی پورے پورے صحیح صحیح انداز میں نماز لے لیجیے زکات لے لیجیے حج لے لیجئے روزہ لے لیجئے نکاح لے لیجئے طلاق لے لیجئے اور ساری چیزیں دین کی ان کی تفصیل آپ کو کہاں ملے گی حدیثوں کے اندر آگے اما اور صحابہ کی باتیں انشاءاللہ شاء آگے آئیں گی اس روشنی میں تو قرآن کریم کو بغیر احادیث نبویہ کے ہم سمجھ نہیں سکتے لہذا کیا کہتے ہیں احادی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھنا پڑھنا پڑھانا یہ ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے جب آدمی حدیث پڑھ لے گا پڑھا لے گا سمجھ لے گا تو یقیناً اسے دین سمجھ میں آ جائے گا حدیث کا سمجھنے، حدیث سمجھنے کا مطلب کیا ہے حدیث سمجھنے کا مطلب کیا ہے دین سمجھنا ہے دین بغیر حدیث کے سمجھے کوئی سمجھ لے گا کسی نے بھی دین کو سمجھائے بغیر حدیث کو سمجھے ہوئے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نظر انداز کر کے دین کو سمجھنا چاہا ہے دین کو سمجھنا چاہا ہے دین پر عمل کرنا چاہا ہے ٹھوکریں کھائی ہیں زلالت اور گمراہی میں پڑ گئے ہیں سراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں راستہ راستہیں نہیں ملا تاریخ شاہد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے اپنی سنت اور اپنی حدیثوں کی اہمیت پر بھی امت کو آگاہ کیا جیسا کہ ایک روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يوشيكو يوشيكو رجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم راہب نماجا صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے مسند درس پر ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہوگا آدمی کوئی اپنے مسند درس پر ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوگا اور اللہ کے میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث بیان کرے گا اور پھر کیا کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کافی تھا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں لہذا ہم جو اس کتاب کے اندر حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو حرام پائیں گے اس کو حرام سمجھیں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ کتاب اللہ میں کتاب اللہ میں جو چیز حلال ملے گی اسے حلال سمجھیں گے جو حرام ملے گی حرام سمجھیں گے اور حدیثوں میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے یا جن چیزوں کو حلال کیا گیا ہے ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے لیکن آگے فرمایا اللہ سنو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر دیں جن چیزوں کو حرام کر دیں اس کو اس کی اہمیت ویسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے کسی چیز کو سنت کی اہمیت پر ایک بات یاد آئی اور بڑی اور بہت بڑی بات ہے اور بڑی سمجھنے کی چیز ہے اور کو ہم نے کس چیز سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کا کلام ہے یہ کیا اور آن کو ہم نے اللہ کی کتاب کس چیز سے مانا ہے کیا ثبوت ہے سرکاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے واپس آنے کے بعد نہ بیان فرماتے کہ اللہ کا فرشتہ آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیان فرماتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اللہ کا کلام ہے یہ آئے ہے یہ صورت ہے اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ سنت کو ثابت کرنے کے لیے سنت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کافی نہیں ہے لیکن قرآن کو ثابت کرنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے یہ بات اس میں کوئی اللہ کی شان میں کسی طرح کی, کی کیا کہتے ہیں باللہ من ظالب گستاخی یا اللہ تعالی کی شان سے میں کوئی حرف نہیں آئے گا اس سے یہ بات سچی ہے کہ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں سنت کی ضرورت ہے بغیر سنت کے ہم قرآن کو ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ثابت کر سکتا ہے ایک ایک آیت کے بارے میں کس نے بتایا کہ سوریہ بقرہ ہے جب آیت نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے یہ فلاں سورت کی آیت ہے فلاں جگہ فلاں آیت کے بعد اس کو رکھ دو لکھ دو آج میرے اوپر فلا فلا سورتیں نازل ہوئی ابھی ابھی سورہ آسمان کھلا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورے کیا کہتے ہیں محمد فلاق نازل فرمایا ہے ابھی ابھی فرشتہ آیا ہے اور فلا فلا سورتیں لے کر کے آیا ہے ہاں؟ کس سے ثابت ہوا کس سے قرآن ثابت ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہوا ہاں ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہ ہوتی تو ہم قرآن کو بھی نہیں سمجھ پاتے قرآن کو بھی ثابت نہیں کر سکتے تھے اس لیے سنت کا یہ مقام ہے آج لوگ سنت کو بڑے ہلکے انداز میں لیتے ہیں ارے سنت ہے حدیثیں ہیں جو سمجھ میں آئے مان لو جو نہ سمجھ میں آئے نہ مان لو اسی وجہ سے بعض لوگ کیا کہتے ہیں درس حدیث ان کے ہاں نہیں دکھائی, دکھائی پڑتا ہے اس کا ثبوت نہیں یا اس کا اس کا درس نہیں کرواتے ہیں زیادہ کس کا درس کرواتے ہیں درس قرآن اور اس میں پھر اپنی منمانی تسی ہوتی جبکہ قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تبارک مطالعہ نے قرآن کریم کو نازل کیا اور سمجھانے والا بھی بھیجا قرآن ضلع لے کر ذکر ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں اس کے سامنے بیان کر دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر دیں وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حلال بتا دیں وہ ویسے ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اسی طرح سے ضرور نبی داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ و این اللہ و این اوتی تل قرآن و متل بڑی قرآن جیت سنت جیت حدیث کے سلسلے میں بڑی عمدہ روایت ہے بڑی عمدہ حدیث ہے سورن کی روایت ہے صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو مجھے قرآن اور قرآن کے جیسی چیز دی گئی قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے مثل اور بھی دیا گیا وہ کیا چیز ہے ابھی ہاں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب نماز فرض ہوئی میراج میں راج میں قرآن میں اقیم عقیم السلاحت ہاں؟ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پڑھ کر کے السلام دو بار آئے سکھانے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھ کر کے بتایا کہ کیسے نماز پڑھی جائے گی اس کا ذکر ہے کہیں قرآن میں ہاں قرآن میں اقیم السلاح کا لفظ ہے قرآن میں ہے ورکاؤ مار رہا کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو قرآن میں سجدے کا حکم ہے قیام کا ذکر ہے لیکن سجدہ پہلے ہو کے رکو پہلے ہو قیام پہلے ہو کے قیام بعد میں ہو کب سلام پھیرا جائے گا کیا ہوگا کیسے نماز پڑھی جائے گی اس کا ذکر پورے قرآن میں آپ دیکھیں تفصیل آپ کو مل جائے گی نہیں مل جائے گی فطر کی کتنی رکات جوہر کی کتنی رکات عصر کی کتنی رکات مغرب اور شاہ کی کتنی رکات ہے قرآن میں, میں تو اللہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا اللہ ونی اوتی القرآن و مثلح ماہ کہ مجھے قرآن اور قرآن کے مصر چیز عطا کی گئی اور وہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اور ارشاد فرمایا کیا فرمایا کہ انما مثلی و ما باسنی اللہ بھی کم اصل قوم کہ میری مثال اور میں جس چیز کو لے کر کے آیا ہوں جس چیز کو دے کر کے مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس کی مثال کیسی ہے کہ جیسے ہاں کہ کوئی آدمی کسی قوم کے پاس پہنچے کچھ لوگوں کے پاس پہنچے اور کہے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے ایک فوج کو ایک کو دیکھا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے اور فرمائے کہ وہ ان نظیر الور فنجا اور وہ کہے کہ میں تمہیں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں لہذا تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو فنجا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو پھر کیا ہوا فافت من قومی قوم کے کچھ لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا عَلَى بَحَلْهِم فَنَجُو کہ انہوں نے ہاں, اپنی بچنے کا راستہ ڈھونڈ لیا اور وہ وہاں سے ہٹ گئے لہذا وہ نجات پا گئے خبر دینے والوں کی اطاعت کی اس کو سچا مانا اور اپنے بچنے کی راہ اپنا کر کے اور چل پڑے وہ اور نجات پا گئے وكذب الطا وكذب الطائفه منهم ان میں سے دوسری جماعت نے کیا کیا اس خبر دینے والے کی تکذیب کی جھٹلا دیا کہ کوئی نہیں آنے والا ہے فاصبح المكانهم اپنی جگہ پر وہ باقی رہے فصبحهم الجيش فاهلكهم ان کے اوپر جيش نے فوج نے کیا کیا حملہ کر دیا اور ان کو ہلاکو برباد کر دیا तह तेक کر دیا جڑ سے اکھاڑا ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضال کا من اپانی فتبا جی تبھی وہ مسلم من الحق روا الباری تو یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میری اطاط کی اور اس چیز کی اتباع کی جس کو میں لے کر کے آیا ہوں فتبی تبھی میں جس کو لے کر کے آیا ہوں کیا لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کتاب و حکمت قرآن و حدیث قرآن و سنت لے کر کے آئے اور اس کی مثال ہے جنہوں نے میری نافرمانی فرمانی کی اور کیا کہتے ہیں جس چیز کو میں لے کر کے آیا اسے جھٹلا دیا اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من عطانی فقد عطا اللہ من عصانی فقد کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ مشہور حدیث بار بار آپ سنتے ہیں کیوں ہم لوگ بار بار یہ بتاتے ہیں لوگ کہتے ہوں گے کہ مولانا لوگوں کو دوا سینٹر والوں کو یہی ایک دو حدیثیں اطاعت پر دو چار آیتیں ملی ہیں پر دو چار حدیثیں ملی ہیں جب دیکھو تب اسی کی رٹ لگائے رہتے ہیں بیان کرتے ہیں اسی میں نجات ہے اسی میں نجات ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے کسی اور کی نہیں ہوتی کس لیے اس لیے اس لیے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے اپنی جانب سے شخصیتوں کو کھڑا کر لیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں شخصیتوں کو وہ مقام دے دیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہونا چاہیے تھا جو آپ کو مقام دینا چاہیے تھا اسی وجہ سے گمراہی کا اصل سبب کیا ہے گمراہی اور ضلالت کا اصل سبب یہ کیا ہے کہ ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دینا چاہیے تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مرتبہ دینا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا ہم شخصیتوں کے پیچھے پڑ گئے اور ہستیوں کے پیچھے پڑ گئے ہم نے انہی کو آئیڈیل مان لیا نتیجہ کیا ہوا گمراہی زلالت اور راہ مستقیم سے سرات مستقیم سے پھٹک جانا مقدر ہو گیا اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بھی حکم دیا مشہور حدیث آپ سنتے ہوں گے کہ تاک کسی روایت میں امرائل ہے کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں لم تبل بادہ ایک دوسری روایت میں ہے لم تبل مائی سمجھ سک تم کہ تم اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہر گز نہیں ہوگے سراط مستقیم سے ہرگز نہیں بھٹکو گے کتاب اللہ ہی سنتی اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کی شرح میری سنت ہے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو آج جتنے گمراہ پھرتے ہیں ذرا سا دیکھ لیجیے ان کو لوگوں کو یا اپنی عوام کو سمجھانے بتانے کے لیے ان کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے گرچہ سے و حدیث کا نام لیتے ہوں لیکن عمل کے میدان میں بالکل پیچھے ہیں قرآن و حدیث کی بالا دستی ان کے ہاں نہیں ہے کسی تیسری چوتھی چیز کو لے کر چل وجہ سے گمراہی ان کا مقدر بنی ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث ہے ارباد ابن ساری عنہ کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا فَإنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ سنتی و سنت الخلافا راشدین المدین ایعا لباد کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھ لے اور یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین ہوئی سچ ثابت ہوئی کہ صاحب اکرام کی زندگی ہی میں بہت سارے اختلافات پیدا ہوئے تقدیر کا انکار کرنے والے فرقے پیدا ہوئی. زکات سے رک جانے والے لوگ پیدا ہوئے تقدیر کا انکار کرنے والی جماعت پیدا ہوئی خوارج کا ظہور ہوا شیعہ پیدا ہوئے یہ گمراہ فرقے وجود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی موجودگی ہی میں یہ سب وجود میں آ چکے تھے اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہاں؟ بس ایسے موقع پر اختلاف کے موقع پر انشقاف کے موقع پر جماعتوں کے موقع پر احزاد اور فرقوں ٹولیوں کے موقع پر میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنا وعلیکم بے اس کا مطلب کیا ہے کہ سنت کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں اس لیے کہ گمراہ فرقے جو ہوں گے وہ قرآن کو نہیں بدل سکیں گے لیکن قرآن کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور اگر سنت کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو قرآن کے مفہوم کو سمجھ لو گے قرآن کا مفہوم تمہارے ہاں سے اگر چلا گیا اور اگر آپ دیکھیں سا تو جن کو ٹھوکرے لگی ہیں وہ قرآن کی آیتوں کے مفہوم کے ہی سلسلے میں ان کو ٹھوکرے لگی ہے جن کو سمجھنے میں سنت سے کام نہیں لیا ہے سنت کا سہارا نہیں لیا ہے بسنتی سنتی سنتی اسی طرح سے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ابو کی سے پکڑ لو اسی طرح سے میرے بھائیوں سنت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بھی آپ کو معلوم ہوں گی جنہیں بار بار آپ سنتے ہیں سلو کمارائی تمنی و سلی کل ہی اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے محاورے میں نماز کیسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہدو عنی مناسککم حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں چمٹے رہا کرتے تھے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر سے باہر رہتے تھے تو صحابہ اکرام آپ کے ساتھ چمٹے رہتے تھے مسجد میں رہتے تھے تو صحابہ اکرام آپ کے ساتھ رہتے تھے کہیں سفر پہ ہوتے تھے تو صحابہ اکرام آپ کے ساتھ رہتے تھے غزوات میں رہتے تھے تو صحابہ اکرام آپ کے ساتھ رہتے تھے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنے حجر مبارکہ میں داخل نہیں ہوتے تھے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انو فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے ایک پڑوسی نے ساری پڑوسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھنے کے لیے باری مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن میں اپنے کام کار میں مشغول ہوتا تھا وہ جاتے تھے اور جب وہ جا جا آ کر کے وہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی حدیثوں کو بتا دیا کرتے تھے اور دوسرے دن میں جاتا تھا اور میں سیکھی ہوئی باتوں کو آ کر کے میں اسے سکھا دیا کرتا تھا حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے ایمان لے آئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہے اپنے آپ کو بزنس میں نہیں لگایا تجارت میں نہیں لگایا کھیتی باڑی میں نہیں لگایا کھجور کے باغوں میں نہیں لگایا ایک لکما چند کھجور مل جاتی تھی اسی پر صبر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سیکھتے رہتے تھے باتیں سیکھتے رہتے یہی وجہ ہے کہ مختصر سی مدت میں تین ساڑھے تین سال کی مدت میں حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالیٰ صحاب کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے تھے کتنی حدیثیں ان کو یاد تھی پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیثیں یاد تھی پانچ ہزار اس زمانے میں لکھتے نہیں تھے قربان جائیے قربان جائیے حافظے پر قربان جائیے شوق اور جدوجہد پر کے لگے رہا کرتے تھے کسی نے پوچھا اے بیرا جب اگلے درس میں اور تفصیل سے بات بتائیں گے کسی نے پوچھا کہ بہرا تمہارے پاس اتنی ساری حدیث ہے کیسے تو بتایا اس کا سبب بھی بتایا انصاری صاحب آپ نے کاشتکاری میں لگے رہا کرتے تھے زراعت اور کھجوروں کے باغوں میں لگے رہا کرتے تھے اور مہاجرین صاحب اپنی تجارت میں لگے رہا کرتے تھے اور ابو ہو را ایک دو لقمہ پا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی در کے در کی خاص چھانتا رہتا تھا چمٹا رہا کرتا تھا کہ کوئی کوئی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبے مبارک سے ادا ہو کوئی عمل میں دیکھوں کوئی حرکت دیکھوں اس کو یاد کر لو میرے بھائی کس طرح سے انہوں نے حدیثوں کو محفوظ کیا ہے اور اسی طرح سے میرے بھائیوں صاحب اکرام نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو سمجھا ہر اعتبار سے میرے بھائیوں عمل کے اعتبار سے قول کے اعتبار سے حجت اور دلیل کے اعتبار سے اگر کسی کو دیکھتے کہ خلاف سنت کام کر رہا ہے سنت سے اس کو زیر کرتے سنت کی دلیل اس کے سامنے پیش کرتے سنت کے ساتھ اس سے حجت کرتے اسی طرح سے اپنے اعمال کے ذریعے سے اور چھوٹے بڑے مسائل میں سنت کی طرف رجوع کیا کرتے تھے کہ نہیں ہاں بڑے بڑے صحابہ کو صحابہ اکرام نے سنت کے ذریعے سے روکا منع کیا کوئی مثال اللہ کے رسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے مسئلہ کھڑا ہوا خلیفہ کون بنے گا حضرت احبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کس سے اس کے اختلاف کو حل کیا من فرینش قریش کا امام ہوگا قریش کا امام ہوگا تب سب لوگوں کا اتفاق ہو پائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دفن کہاں کیا جائے سنت کے ذریعے سے اور اسی طرح سے جب کسی نے سنت کی مخالفت کی تو صحابہ اکرام نے وہاں پر ٹوک دیا اور اپنے شاگردوں کو سنت پر عمل کرنے اور سنت کو اپنانے کے سلسلے میں عبارہ کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر عمل کو بڑی باریکی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے اس میں صحابہ اکرام ہیلا اور حجت اور چون کے چونان نہیں کیا کرتے چون چرا نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تو پھر ہم پوچھ لیں تو کریں ہاں کوئی مثال پیش کر دے ہاں چند ایک مسائل میں جن میں صحابہ اکرام کو ہاں؟ کچھ سمجھ میں آیا کہ اس میں ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اپنے مشورہ اپنا کوئی مشورہ دیا ہو ورنہ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین عمل کرنے میں کیسے تھے آپ کی زبان مبارک سے کوئی حکم ادا ہوتا تھا کوئی حکم صادر ہوتا تھا ہر صحابی یہ کوشش کرتا تھا کہ سب سے پہلے وہ عمل کرے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنا کر بنوا کر کے چاندی کی انگوٹھی پہن لی صاحب اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا تو تمام صاحب اکرام نے انگوٹھیاں بنوا لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقتداء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے تھے جوتا پہن کر کے حالت نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا اتار دیا تمام صحابہ اکرام نے اپنے اپنے جوتے اتار دیے نہیں پوچھا نہیں انتظار کیا کہ پوچھ لیں بعد میں نماز ہو جانے کے بعد ہم کیوں اتارے ہو سکتا ہے کسی سبب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا ہو کچھ نہیں دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا نالین مبارک اپنا اتار دیا تمام صاحب اکرام نے اپنے جوتے اتار دیے اللہ پر قربان جائیے اس اختتا پر قرآن جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر قربان ہو جانے کی مثالیں نہیں ملتی ہیں میرے بھائیو اور عزیزوں اور ساتھیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہو جانے کے بعد صحابہ اکرام سے دریافت کرتے ہیں کہ بھائی میں نے تو جوتا اتارا تھا آپ لوگوں نے کیوں اتارا اتار دیا تھا جوتا نبی صاحب اکرام نرسے کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتا اتار دیا ہے ہم نے بھی جوتے اتار دیے اپنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ میرے صحابہ میرے صحابہ جبریل امین کر کے خبر جبریل امین نے آ کر کے خبر دی کہ میرے جوتے میں نجاست لگی ہے اور نجاست کے ساتھ ہماری نماز نہیں ہوگی اس لیے ہم نے جیسے ہی خبر ملی اتار دیا اس لیے میں نے جوتا اتارا تھا ہاں تمہارے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں تھا لیکن بتانا یہاں پر یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر حرکت کو بڑی غور سے اور بڑی باریکی کے ساتھ دیکھا ایک ایک ادا کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا شاید دنیا میں شاید کیا بلکہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی دوسری ہستی نہیں ہے جس کی زندگی کی اتنی مکمل اور مفصل اور ڈیٹیل کے ساتھ تاریخ موجود ہو آپ کیسے بولتے تھے آپ کیسے ہنستے تھے آپ کیسے چلتے تھے آپ کیسے پیتے تھے آپ کیسے کھاتے تھے آپ کیسے سوتے تھے آپ کیسے جاگتے تھے آپ کیسے رکو کرتے تھے آپ قیام کیسے کرتے تھے سجدہ کیسے کرتے تھے احادیث رسول جن کو جس جن کو پڑھنے کے لیے ان ہم نے یہ درس شروع کیا ہے ایک ایک حدیث پڑھتے جائیے ہر ہر چیز کا پتہ چلتا جائے گا حدیثیں بتاتی جائیں گی دنیا کے اندر کوئی چیلنج ہے کہ کسی بھی کسی بھی انسان کی اتنی مکمل اور مفصل تاریخ موجود نہیں ہے جس ذات جس ہستی جس نبی اور رسول کی زندگی کی اتنی مفصل تاریخ موجود ہے وہ قابل اتباع ہوگا وہ قابل پیروی ہوگا وہ قابل عمل ہوگا وہ قابل اسوا ہوگا وہ قابل نمونہ ہوگا کہ کوئی اور ہوگا جس کی زندگی کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں میرے بھائیوں لہذا ہمیں سنت کے مقام کو سمجھنا چاہیے اگر آج امت کے دلوں میں سنت کا مقام اتر جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتر جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر کے غیروں کی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور چاہت ہی نہیں ہوگی تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر عمل کو بڑے اچھے انداز سے دیکھتے غور کرتے محفوظ کرتے عمل کرتے دوسروں تک پہنچاتے اگر انہوں نے نہ پہنچایا ہوتا تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا نایاب ذخیرہ ہمارے پاس آج نہ ہوتا اسی طرح سے امت کا اجماع ہے پوری امت کا اجماع ہے کہ سنت ہمارے لیے حجت ہے سنت ہمارے لیے دلیل ہے سنت ہمارے لیے برہان ہے سنت کے بغیر اور آن کو نہیں سمجھا جا سکتا سنت کے بغیر دین کو نہیں سمجھا جا سکتا سنت کے بغیر اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا سنت کے بغیر عبادت نہیں کی جا سکتی سنت کے بغیر عمل نہیں کیا جا سکتا سنت کے بغیر جنت نہیں حاصل کی جا سکتی سنت کے بغیر چہنم سے بچا نہیں جا سکتا سنت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا سنت کے بغیر تلاش نہیں ہو سکتا سنت کے بغیر پیدائش کے, کے معاملات نہیں سمجھے جا سکتے سنت کے بغیر وفاق کے معاملات نہیں سمجھے جا سکتے سنت کے بغیر تجارت نہیں سمجھی جا سکتی سنت کے بغیر زراعت نہیں سمجھی جا سکتی سنت کے بغیر معاملات اور اخلاقیات نہیں سمجھے جا سکتے گویا کی زندگی کے ہر ہر موڑ پر زندگی کے ہر ہر گوشے میں زندگی کے ایک ایک ناہیے میں سنت کی سنت کی ویسے ہی ضرورت ہے جیسے اللہ کے کلام کی ضرورت ہے اللہ کے فرمان کی ضرورت ہے ویسے ہی سنت کی ہمیں ضرورت ہے بغیر سنت کے ہم عمل نہیں کر سکتے ہماری زندگی ادھوری ہے زندگی کی گاڑی عمل کی گاڑی دین کی گاڑی نہیں چل سکتی محال ہے ناممکن ہے اسی طرح سے میرے بھائیو امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا کون ہے فرماتے ہیں اجمان الناس سو ان من, من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن احد من الناس کیا فرمایا پوری امت کا اجماع ہے کہ جس شخص کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہو جائے واضح ہو جائے معلوم ہو جائے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی امتی کے قول کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے کتنی بڑی پیاری بات ہے ماں مالک رحمت اللہ علیہ کا فرمان کلو نیخ اللہ صاحب قبر کہ ہر آدمی کی بات کو لیا جا سکتا ہے اور ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے آپ کی سنت کو لیا جائے گا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے میرے بھائیوں باتیں ہو چکی ہیں کہ سنت کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے عبداللہ مطرف بن عبد اللہ ابن شخیر تابین اور صاحب اکرام کی بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ کسی نے کہا عبد اللہ مترف بن عبد ابن شخیر سے کہ کو تحدثونا الا ابن کہ ہمیں قرآن ہی سے باتیں بیان کرو قرآن ہی سمجھاؤ قرآن ہی کی باتیں بتاؤ اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم قرآن کا کوئی بدل نہیں چاہتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو اس ہستی کے ذریعے سے ہستی اس کی, اس کی باتوں کے ذریعے سے سمجھائیں جو قرآن کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے قرآن کا بدل نہیں چاہتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کی باتوں سے سمجھیں گے جو قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں اسی طرح سے ایک صحابی عمران ابن حسین سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ ہمیں بہت ساری ایسی حدیثیں سناتے ہیں جن کی اصل ہم قرآن میں نہیں پاتے ہیں تو انہوں نے وہ غزمات ہو گئے غصہ ہو گئے اور کہا ان نکمر احمق بڑے احمق آدمی ہو آتا فی کتاب اللہ ابو اربان کہ اللہ کی کتاب میں تم آ? یہ بات پاتے ہو کہ ظہر کی نماز چار رکعت ہوگی اور جس میں زور سے قرآت نہیں پڑھی جائے گی اور اسی طرح سے انہوں نے ہر ہر نماز کا ذکر کیا زکوط کا ذکر کیا اور ساری باتوں کا ذکر کیا آتا فی حضا اچھا جی تو کتاب اللہ مفسرا کیا اللہ کی کتاب میں اسے تفصیل کے ساتھ پاتے ہو ان انہ اب ہم کیونکہ اللہ کی کتاب نے اس چیز کو مختصر طور پر اشارے میں بیان کیا ہے اور وہ ان سنت تو ظالق سنت اس کی تفصیل کرتی ہے صاحب اکرام سلف تابعین، تابعین، نے سنت کی اہمیت کو اور سنت کی حجیت کو اور سنت کے قطعی دلیل ہونے کو اور سنت کی ضرورت کو کے بغیر سنت کے اسلام دین اور قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے اس بات کو بڑے اچھے انداز سے واضح کیا ہے لہذا ہمارے سامنے سنت کی اہمیت واضح ہو جانا چاہیے اور سنت کا مقام اور مرتبہ سمجھنا چاہیے میں آپ دوستوں سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی دل جمعی کے ساتھ کتاب کے ساتھ کاپی اور قلم کے ساتھ اس درسے کا آغاز کریں گے اور اس درسے میں شریک ہوں گے کچھ باتیں بتائی جائیں گی کچھ چیزیں ہوں گی جن کو آپ نوٹ کر لیں گے تاکہ ہم اچھی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثوں کو سمجھتے چلیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری سنت کو سنے محفوظ رکھے اور اسے جیسے سنا ہے ویسے پہنچا دے آمین یہ عالمین صلی اللہ و تعالیٰ ہی محمد علی و صابر نعیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان شاء اللہ تمہارے کو آج ہو سکتا ہے کچھ درسے تھوڑا لمبا ہو گیا ہوگا لیکن ان شاء اللہ سے پینتالیس